الحمۃ محمد محمد السلام علیکم ورحمد. جلو پاک و رحمۃ اللہ وبرت تمام برادر اور تمام سامعین کرتے ہیں حضائل علیہ سلسلہ درس جو ہے کتاب سوئین میں سے درس نمبر پینتیس جو ہے آپ حضرت پہنچا رہا ہوں مجموعی درست نمبر اکہتر ہے اس میں حدیث نمبر چونسٹھ اور پینسٹھ کا تجمہ حضرت کے مارے تک پہنچا لوں مختصر عدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت امیر آزر تمیر فرماتے ہیں دان ہیں متیں ابن مسعود قلعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ اللّہ وسلم نے فرمایا حب عل محمد, محمد علیہ محمد علیہ السلام سے ایک دن کی محبت خیر افضل ہے بہتر میں عبادت صنعتین ان کی محبت کے بغیر کی جانے والے ایک سال کی عبادت سے ایک سال انسان دنوں کو رضا رکھیں راتوں کا جاگیں تو ایک سال کی اس عبادت سے عالب علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ایک دن کی عبادت ان کی محبت میں ایک دن رہنے کا ثواب جو ہے ہاں جی ایک سال کی عبادت سے افضل ہے تو آجا نگرام میں ہم یہیں اندازہ کریں عال محمد سے محبت اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے یعنی انہی حادث سے ہمیں یہی سنیا رہا کہ عال محمد سے محبت انسان کے عمل کے لیے شرط قبولیت ہے عمل قبول اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان حسیوں سے محبت اور مدت رکھیں اس لیے ان کی محبت کے بغیر کی جانے والے عمل میں کوئی وزن نہ ہونے کی وجہ سے اس مبارک حدیث میں فرمایا عال محمد سے ایک دن کی محبت جو ہے ایک ان کی محبت کے بغیر کیے جانے والے ایک سال کے عبادت سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے اعظہ نگر میں کتنی بڑی اہمیت ہے ان عظیم حضیوں سے محبت اور محدت اور حدیث نمبر پینس میں فرماتے ہیں یہ بھی امن وسود کے رواج ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم پیار رسول نے فرمایا بے شک ہم عظیم حدستیاں ہیں کہ اختار اللہ آخرت اللہ تبار و تعالیٰ نے ہمارے لیے انتخاب کیا آخرات کا اللہ دنیا دنیا پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرات کو انتخاب کیا ہاں جی اور دنیا کو ہمارے لیے انتخاب نہیں کیا یعنی یقیناََ ہلوید علیہ السلام کے مقام و منزلت قیامت میں ہی واضح اور اشکار ہوگا اس لحما اختار اللہ اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے ہاں جی ہمارے آخرات کو الگ دنیا دنیا کے مقابلے میں یعنی اس لیے آل محمد نے دنیا کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کیا دنیا میں اس ہمیشہ ان ہم سے رخ پھیرا رہا ہاں ان میں تمام بشر کے خدمت کے لیے بشر کے فلاح کے لیے خدمت کے تمام خوبیاں علم معرفت عاد انصاف سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا نے آل محمد سے ہمیشہ خوش کیا ہم جی. لیکن آخرت میں محمد کی بادشاہت آل محمد کی عظمت اور شان و منظرت کل آخرت میں امت کے لیے تمام عثمانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے ظاہر و آشکار ہوگا یہی ہستیاں کل قیامت میں امتوں کی شفا فرمائیں گے خصوصاً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ہستیاں شوہی ہیں ان کے چاہنے والوں کے لیے ان سے محبت اور مادت رہنے والوں کے لیے اس لیے فرمایا اللہ بے شک اللہ تعالی نے ہم اہل بیت کے لیے جو ہے اللہ نے آخرت کو دنیا پر منتخب فرمایا تو عظیہ نگرانی یہ علیہ وسلم سے محبت و مدت ہاں جی ایمان کیسا ہے ان سے محبت و مدت کے بغیر ہمارے عمل میں کوئی وزن نہیں آئے گا آپ نے جان لو پر والے میں پہلے حدیث میں ان کی محبت کے بغیر کی جانے والی عبادت کی کوئی وزن عں نہیں ہے ہاں ایک پوری ایک سال کی عبادت ایک طرح ان کی محبت ایک دن کی محبت ہے اس سے بھی زیادہ افضل تو میرے دعائیں پر وغیرہ عالم ہم سب کو محمد عالم محمد تشید کی محبت اور معدت کی توفیق عطا طافرمہ آمین یار اکبالعالمین اللہ وصول